اور جب بھی آپ کو پیش آئی اتفاق ہو جائے امر المہم کوئی اہم کام کوئی بہت ہی اہم کام آپ کو پیش آ جائے بین المور دینیتی دینی کاموں میں سے اور دنیوتی دنی دنی دنیوی کاموں میں سے دینی یا دنیا کاموں میں سے کوئی بھی اہم کام آپ کو پیش آ جائے اور آپ جو اور وہ چاہے یا علم کی کہ جانیں خیر آؤ یہ کام میرے لیے خیر ہے یا نہیں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 کب دیکھیں حالت سا ہو بیداری کے حالت میں ہی دیکھ لیں اللہ کے اول اللہ کو اس حالت میں بھی دیکھ سکتے ہیں اب غیبت, ہی. غیبت سے ملاد کیا ہے یہ نیند اور بیداری کے بیچ کی ایک حالت ہے جو اول اللّہ بتاری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں گم گشتنگی. یعنی یا نا اپنے آپ سے بے خبری کی ایک حالات ہو جاتے ہیں نیند نہیں آیا لیکن جو ہے نیند اور بیداری کے درمیان ایک حالت ہے اور اس حالت میں دیکھ لیتے ہیں ابھی نو میں یا نیند ہی میں دیکھ لیتے ہیں ہاں جی